زمانی اعتبار سے کوئی انسان خلق نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے کی لیے کیا ضروری ہے اور خاص کر جو باتیں جانبی ہیں میڈم انہوں نے بتلائیے گا آپ لوگ کیونکہ جانبی چیزوں کو اگر کانٹیکٹ سے کاٹ دیا جائے تو پھر دیگر وہ دیگر خراب دیگر ہو جاتی دیگر ہے ٹھیک ہے جی نہیں कि بول سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار بعض بسا اوقات جو ہے وہ بات ہو جائے بے محل ہو جانے کی وجہ سے نقصان ہو جاتی ہے اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا جی یہ ضروری ہے اسی کا نام مرجیت ہے کہ ہمارا مرجع ہونا چاہیے ہم اگر منمانی کریں گے تو پھر یہ تو اہل ہوا اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں رہے گا ٹھیک ہے اچھا امام ستاری جی دیکھیں شیخ اس مسئلے میں ہمیں نہیں گھسنا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ہیں آپ لوگ چاہیں تو شیخ ربی کے ساتھ جا کر کے مدینہ میں ملاقات کر لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اور بلکہ یہاں پہ شیخ محمد رمضان حاجری ہیں ان سے پوچھ لیجئے ہم لوگ پچھلی بار گئے تھے ان کے یہاں پچھلے دورے میں جب... پچھلے دورے میں غالباً میں جب آجتب کی بات ہے تو اس وقت ہم لوگ گئے تھے شیخ کے ساتھ تو شیخ نے جو باتیں کہی تھیں اس میں یہ والی بات تھی کہ جمید تراث اسلن اخوانی جمیت ہے یہ اہل سے صلفی جمیت نہیں ہے بس مختصر اور شیخ الوانی کے اقوال اس میں شیخ نے نقل کر دیے ہیں وہ شاید یا تو شیخ ربی کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے ہو سکتا ہے بہت پہلے کی بات ہے کی بات ہے اور نہیں آیا ہو تو ان شاء اللہ بھیج دوں گا آپ لوگوں کے پاس اس کو کاغذات پاس نہیں اس کو اصل میں فیس بک پہ نہیں ڈالنا ہے منع کر دیا تھا شیخ نے کہ جب تک یہ ہمارے ویب سائٹ پہ نہ آ جائے اس وقت نشر نہ کرنا یہ بات آ گئی جی تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ جو ہے آیا کہ نہیں تو سرد کی تحریر کے لیے صرف زمانہ کافی نہیں بلکہ امام سر تاری فرماتے ہیں کہ مذہب طرف سے مراد وہ طریقہ و مذہب ہے جس پر صحابہ کرام اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اچھی طرح اتباع کرنے والے تابعین اور اطبار تابعین اور وہ علم دین تھے جس کی جن کی امامت کی گواہی دی گئی اس لفظ کو جانے کہ سلق کے طریقے سے مراد وہ طریقہ جو صحابہ کا ہو تابعین کا ہو تبا تابعین اور ان علما کا ہو جن کے لیے امامت کی گواہی دی گئی ہے اس امت میں یعنی ہر وقت سلف کے طریقے پر نہیں مانا جائے گا سلف کا متبر وہ کہاں کہلائے گا جو جس یعنی جس کی بعد میں سیوا کی جائے وہ علماء صحابہ بادرین تبا تبرین اور وہ ائمہ جن کو امام تسلیم کیا گیا ہے جن کی امامت کی گواہی دی گئی ہے دین کے سلسلے میں جن کی عظمت شان معروف ہے جو عظیم الشان علماء کہلاتے ہیں معروف ہیں اور سلفن عن سلف سلف سے لے کے آج تک لوگوں میں جن کو قبول عام حاصل ہے نہ کہ ان لوگوں کا طریقہ جن پر بدت کا الزام لگا یا جن کی شہرت ناپسندیدہ اقاط کے ساتھ ہوئی جیسے خوارث رواف قدریہ مرجیہ، جبریہ، جامعہ متضلاع کرامیہ اور ان جیسے دوسرے لوگ فرماتے ہیں امام سفاری نے احتراج اور ایکٹ اور بڑے ہی احت... احت... احت... احت... احت... احتیاط سے کام لیا ہے سلف کے ساتھ قابل پیروی ہونے اور ان لوگوں میں سے ہونے کی قید لگائی جن کے لیے امامت کی گواہی دی گئی ہے اور جن پر بدت کی تہمت نہیں لگی ہے لہذا محض زمانی اعتبار سے ٹھہرنے والے سارے لوگ قابل نہیں ہوں گے یعنی صرف زمانے کے اعتبار سے پرانے زمانے کے لوگ ہیں ذرا سب سلف ہیں معنی کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے سلف ہیں لیکن پیروی کے اعتبار سے سلف نہیں ہیں وہ لوگ ہر بہت گزر گیا نا بلکہ پیروی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے امامت کی گواہی دی گئی ہے فرمایا بلکہ قابل اور اسوا ہونے کی بات ان اسلاف صحابہ ام تاب طباط سب خاص ہے جن کے لیے خیر کی گواہی دی گئی ہے جن کا سنت کے ساتھ تمسک وہ امامت اور بدعت سے خود اجتناب کرنے اور دوسروں کو باخبر کرنے کی بات معروف ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحبہ اکرام کے راستے کو اپنانے اور ان کے آثار اور محج کو اچھا کرنے کا حکم کے فرمایا وقت <تبع> <تبع> سب <من> انا بلیہ آپ ان کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ابن قیم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے بس ان کے راستے کی پیروی ضروری ہے اور ان کے اقوال اور ان کے اعتقاد ان کے راستے میں سے ہیں ان کی پیروی جائے تو ان کا راستہ ان کے اخبار اور اعتقادی تو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا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 جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے یہ بڑے قاعبی ہے تو فرمایا نے کیا کہا وزیت صحابہ جو مہاجرین و انسار ہیں ان کی پیروی اور وہ لوگ ان کے بعد پیروی کسی کی جائے گی جو ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والے ہیں لہذا صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے وہی شخص سلق اور قابل اعتبار اور قابل اتماع بنے گا جو صحابہ کی پیروی کرنے والا ہو اچھی طریقے سے اخلاص اور احسان کے ساتھ اور یہ بات تابعین کے زمانے کے لیے بھی ہے تباہ تابعین کے لیے بھی ہے اور آج تک کے دور کے لیے ہے یعنی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا کون کہلائے گا جو صحابہ کی اچھی طرح سے پیروی کرتا ہے ظاہر الباطن ان باتوں کی بنیاد پر اہل سنت کو سڑکی نام دینے میں بدت نام کی کوئی چیز نہیں کوئی نہ نا کہہ رہی ہے بدت نام ہے بلکہ سلق کی اصطلاح اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کی بالکل برابر ہے سلق کی تعریف کرنے والے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم کا نام سلح میں لیا ہے اس پر غور کرنے کر کے اس بات کو بخوبی سمجھا سکتا ہے کہ صحابہ ہی اصل سلف ہیں اور وہی اہل سنت والجماعت ہیں لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سلق کی پیروی کرتے ہیں تو ہم صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ جماعت ہے تو سلفی نام لینا صحابہ کے میننگ میں کوئی حرج نہیں ہے جس تو جس طرح اہل سنت کی نسبت کر کے سنی کہا جاتا ہے اسی طرح سلف کی طرح صلفی کہانا درست ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں صرفوں کے وجود اور اختلاف و اختلاف, اختلاف کے پائے جانے کے بعد سلف کے لفظ کے مزرور و مزدا وہ لوگ ٹھہرے جنہوں نے عقیدہ و منہج کی سلامتی کی حفاظت کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور فضیت والی صدیوں اور زمانوں کے فہم کے مطابق اہتمام کیا اس طرح سلف کی اصطلاح اہل سنت کے دوسرے شرعی ناموں کے مترادف اور ہو گئی اجما اور قیاس کے لیے اجما اصل صحابہ کا اجماع جو ہے وہ سب سے زیادہ مندبت ہے یعنی جو اجماع معلوم کیا رہ سکتا ہے اچھی طرح سے تاریخ میں وہ صحابہ کا اجماع اور جو لوگ ان کے تعداد قریب ہیں تاورین کا اجماع ورنہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اجما کو اچھی طرح سمجھنا آسان نہیں رہ گیا کیونکہ پرانے زمانے میں حالات کا پتہ ہونا جلدی آسان نہیں تھا لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی آسان نہیں تھا تو ایک رائے پہ سب نے اجماع کر لی یہ بات معلوم ہونا اتنا آسان نہیں ہوتی ہے وہ بعد کے زمانوں میں پتا چلتی ہے کہ اس زمانے کے تمام عالموں سے یہ بات آئی ہے تو گویا ان کا اجما ہے اس طرح سے آپ اجماع کا پتہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات قیاس کی تو قیاس اصلاً یہ ممرو نہیں ہے اور اہل حدیث قیاس کا انکار نہیں کرتے سلطی لوگ اہلے اور اہل والے قیاس کا انکار نہیں کرتے بلکہ قیاس کے بغیر تو چاہ رہے ہی نہیں ہے قیاس کے بغیر اسلام آگے چلے گا کہ دیتا ہے تک قیاس کا مطلب ہوتا ہے ایک نظیر کو دوسری نظیر پر تولنا نظیر سے مراد متشابہ ہے احکام کو ایک جیسے مسلوں کو ایک دوسرے پہ تولنا اور تول کر کے حکم لگا دینا مثلا شریعت نے شراب حرام قرار دی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے نشہ اب یہ ایک نظیر ایسی ہے اس کی علت معلوم ہے اب دنیا میں نشہ کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہوں سب حرام ہوں گی کیونکہ ان میں جامع جو چیز ہوگی سب کے درمیان وہ نشہ ہے اب اسی کا نام قیاس ہے تو یہ قیاس تو بربوب ہے اور ضروری ہے یامت تک ایسے ایسے طریقے نکل آئیں گے نشہ کرنے کے جن کو جن میں شراب اور پانی کا تو وجود ہی نہیں ہوگا شربت کا تو وجود ہی نہیں ہوگا جیسے آج کے زمانے میں ڈرگس لی جاتی ہیں جشن لی جاتے ہیں پاؤڈر لوگ سونگتے ہیں طرح طرح کے انداز ہیں لوگوں کے تو اب یہ جو چیزیں ہیں ظاہر سی مادہ میں ان کا کوئی نسل میں ورود نہیں ہے حدیث میں یا قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی حرمت کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے ان چیزوں سے جو چیزیں موجود ہے ان پر قیاس کر کے کریں گے دیکھتے ہیں سود کے مسائل ہیں بینکوں کے مسائل ہیں کاروبار کے مسائل ہیں ان میں آپ کیسے کر کے فتویٰ لگائیں گے کہ یہ مسئلہ جائز ہے تو ناجائز سے لیے شریعت نے نے پچھلے والے دورے میں سنا ہوگا کہ کے مسائل میں شریعت نے کچھ اصول ہیں وہ اصول ہیں مثلا ربا نہیں ہونا چاہیے سود نہیں ہونا چاہیے غرار اور جہالت نہیں ہونی چاہیے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں تو اب جو جو طریقہ بیر و شرا کا خرید و فروخت کا تجارت کا قیامت تک آئے گا اس طریقے کے جواز اور حرمت کا فتوا جو لگے گا وہ انہی اس کی روشنی میں لگے گا ان کا قیاس کرتے کے بات سمجھ آئی تو قیاس ممنوع نہیں ہے کون سا قیاس ممنوع ہے جو نص اور حدیث اور نص اور قرآن کی موجودگی میں اس کے خلاف ہو سمجھائی بات کہ نہیں آئی یعنی یہ قرآن کا یا حدیث کا حکم موجود ہے اور اس حکم کو اس لیے چھوڑ دیا جائے نسلی چھوڑ دیا جائے کہتے نہیں ہے جیسے مسرات بہرحال تو طرح کے جو مسائل ہیں کہ وہ کہتا یہ تو جلی کے خلاف حدیث کی تعبیر کی جائے گی یہ صحیح نہیں مانی جائے گی یہ والا قیاس ممنوع ہے اور یہی مردود قیاس ہے اور حرام قیاس بات آئیے جی اجما ہر زمانے میں ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کا ملزمت ہونا بہرحال آج کے زمانے میں پھر بھی ممکن ہے کسی حد تک کیونکہ آج کے وسائل تباثر جو ہیں اتصال اور ایک دوسرے سے ملنے کے جو ذرائع ہیں بہت اچھے آ گئے ہیں تو پوری دنیا میں جی جی جی تو اب بہرحال اس کی بات بات کہہ دوں کہ جس طرح فادیں اوپر اجماع ہو گیا پوری امت کا کہ یہ کفار ہے یہ اسلام کے داخل نہیں ہے اسلام کے فرقوں میں یہ حلفہ نہیں ہے بلکہ کفار ہیں تو اس طرح سے اجماع آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے اور آج کے زمانے کا اجماع زیادہ منظم ہوتا کیونکہ آج کے زمانے میں تواسل کے مسائل زیادہ ہیں خاص کر جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل کے وقت آیا ہے تب سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اجماع کا ہونا یہ کوئی نامعقول چیز نہیں بلکہ معقول چیز ہے اور موجود ہے یہ چیز لیکن زمانے زمانے کے اعتبار سے اس کا منظمت ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے منظم گزرا گے پتہ کیسے لے گا کہ اجماع ہو گیا تو ضروری نہیں کہ ان پرانے زمانوں میں کسی خاص دوروں پتہ چل جائے گی ہاں آج کے دور پہ, اس دمانے میں اس زمانے میں اجماع ہو گیا کہ وہ دور دور ہوتے تھے علماء دور دور ہوتے تھے مستحق تو سارے لوگوں کی بات کا اکٹھا ہونا آسان نہیں تھا لیکن بعد کے دور میں یہ باتیں پتہ چل گئی تو اس سے کسی حد تک معلوم ہو جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا اسی لیے بعد, بعد میں ایک لفظ اور آیا اجماع سکو تھی کہ میں سمجھا اگر کسی ایک دو لاکھ لوگوں نے کوئی بات کہہ دی کسی ایک نے بھی کہہ دی اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملی تو اس کو اجماعی سبوتی ہی کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا تو وہ ضرور سامنے آتا ہے اعتراض ٹھیک ہے جب اعتراض سامنے نہیں آگے اجماعی سبوتی ہو گیا تو اس طرح سے منظم ہو سکتا ہے اس کے بعد بعض چیپٹر ہے سلف کے مذہب اور اہل بدت کے سلسلے میں سلف کے موقف کی وضاحت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں پڑھے بھائی کون پڑھے گا پڑھیے آپ پڑھی شرح زور سے بڑی مطلب لگانے والے جی جی بڑے جلدی بڑھے شاہ زور سے بڑے تمہارا سلاس نے شاہ بنائے یا پیدا ہوئی سوگوں کی بولا میری سنت کو ہار جاتا راشنی کے طریقے گلاس پکڑنا اور ان کو باتوں سے مزدور پکڑنا اور بھی ان کام سے بچنا کیونکہ ہم نیا کام ہے اور پیتا بن رہے ہیں کے بارے دیکھیں آپ یعنی جو, جو حادیث آ رہی ہیں ان حدیثوں کا مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ دیکھیں ہے اس حدیث میں اللہ جی میں نے کیا کہا میری سنت کو پکڑنا اور خلفۂ راشدین قسم کو پکڑنا پتہ چلا کہ یعنی یہ سلف ہے یہ جو ہے امت کے لیے سلح بنیں گے خلفۂ راشدین ٹھیک ہے تو سلقی کے طریقے کو اپنانا میرے طریقے کو اور سلق کے طریقے کو اب یہاں پہ جو سنتی سنت الخلفا راشدین ہے تو یہاں پہ واو جو ہے یہ کے لیے نہیں ہے یعنی میری سنت اور خلفا الگ الگ نہیں ہے ایسا نہیں کہ مطلب میری سنت جو ہے وہ خلفاء کی سنت دونوں میں اختلاف ہے تو پھر دونوں کی ماد مان لینا نہیں نہیں یہ ہے کہ جو میری سنت ہے وہی خلفاء کی بھی سنت رہے گی تو خلفا کی سنت کو اس لیے مانٹنا کہ وہی لوگ میری سنت بتائیں گے تم کو وہی لوگ سمجھائیں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے کہ میری سنت کیا تھی بات سمجھ آئی کہ نہیں تو اللہ کے نبی کی سنت اور خلفا کی سنت ایک ہی ہے ایک ہی طریقہ ہے لہذا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے خلفا راشدین کی سنت کو دیکھنا پڑے گا اور ان کے ذریعہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہاں پر یہ مقصد ہے اس حدیث کو پیش کرنے کا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جو آپ سے پوچھا گیا کہ فرقے ناجیہ کون سا ہے آپ نے کہا کہ بہتر صرف سے ہوں گے بہتر جو ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو صاحب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ من ہیار وہ کون سا سرکہ ہوگا جو ایک بچ جائے گا نجات پا جائے گا جہنم سے آپ نے کہا ما ماں باسا بھی وہ فرقہ جو اس طریقے پہ ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ سلف کا ذکر ساتھ میں آ رہا ہے یعنی کا جو میرے طریقے پر یعنی جو میرے سنت کو اپنا اپنا لے تو وہ کامیاب ہو گئے نہیں نہیں میری سنت اور صحابہ کے ساتھ ہے. ان کی فہم اور, اور فکر کے ساتھ ان کے اجماع کے ساتھ ہے. صحابہ کو چھوڑنا نہیں ہے ان کی فہم کو چھوڑنا نہیں ہے مرا رہے ہیں یہاں پہ اس لیے یہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں سیدنا ابن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں من کا نہ مسکن ابن مسود عبداللہ صحابی ہیں اب اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کسی کو اگر کوئی سنت اختیار کرنی ہے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو مر چکے ہیں صحابہ میں سے اور وہ فرمایا شاپو ہے جو لوگ یہ لوگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ صلاحم ہے اس امت کے سب سے بہتر لوگ تھے ابر رہا علومن جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے وہ امرہ علم جن کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا وہ عقل رہا تکلفن اور جن کے جن کے عمل میں جن کے قول میں جن کے طریقے میں تکلف نہیں تھا دکھاوا نہیں تھا تصنع نہیں تھا بے جا تعویل نہیں تھی بےجا اس میں اس کی, اس, کی اس کی تشریحات نہیں تھی کہوت نہیں تھا شدت پسندی نہیں تھی قوم یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اختار ہوں اللہ علیہ شبت نبی کی صلی اللہ علیہ جن کو اللہ تعالی نے اختیار کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے سبھیانہ کتنی عظیم شان بات ہے یہ یعنی ایک اور آدھا ہے تھے مسعود کا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پوری امت کو دیکھا جو قیامت تک آنے والی اللہ کو تو پتا تھا نا کون کون لوگ آئیں گے اللہ نے اللہ کے نبی سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں پر نظر ڈالی تو ان میں سے جو سب سے بہتر لوگ تھے ان کو اختیار کر کے ابن نبی کے لیے چن لیا سمجھ گئی بات یہ والی بات بھی ان کی روایت میں آ چکی ہے ایک جگہ آئی ہے فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اب آپ بتائیے اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اختیار کریں گے جو نااہل کیا ایسے لوگوں کو اختیار کریں گے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ کریں؟ کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اختیار کریں گے جو اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو نا اس جملے میں رافظہ پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ احرام سب کے ساتھ مفت ہو گئے سوائے صحابہ کے کہ اگر ایسی بات تو گویا اور نوزب اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو اختیار کیا جو اللہ کے نبی کے ساتھ مفت ہو گئے تو گویا اللہ تعالی کا اختیار اور سلیکشن اچھا نہیں تھا نوزب اللہ اس جملے کو یاد رکھیے بہت اہم جملہ ہے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اختیار کیا اپنے نبی کی سحبت کے لیے وہ نقل دین ہی اور اللہ اور اپنے دین کو منتقل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نبیس کے بعد دوسرے لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ اگر کوئی کوئی چیز کوئی بات کسی سے کہلوا کے بھیجنا چاہیں ابھی آپ کو یا کوئی اپنی بات کہیں کہلوانی ہو کسی بندے کے ذریعے بھجوانی ہوئی تو کسی امانت دار انسان کو سمجھدار انسان کو آپ بات پہنچوائیں گے کے ذریعے بھیجیں گے یا, یا غبی احمق انسان کے ذریعے یا, یا, یا, یا دیانتدار جو نہ ہو خائن انسان ہو جو آپ کے رال کو راستے میں فاشٹ کر دیا ایسے بندے کے ذریعے بھیجیں گئے قتم نہیں پتا چلا آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں ایسے بندے کو اختیار کروں اپنی بات بھیجنے کے لیے جو سمجھدار ہو عقل کے اعتبار سے بھی فہم کے اعتبار سے پختہ ہو اور امانت دار ہو اور اس اس کے کے اندر اس کے دل میں سلامتی ہو امانت کی کہ وہ بات کو رکھ سکتا ہو محفوظ اس طرح سے آپ ساری احتیاط تدابیر کریں گے جب خاص کر وہ بات اگر سری ہو اور بہت اہم ہو تو گویا اللہ تعالی نے بھی اپنے دین کو نتقل کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو ہی اختیار کیا کہ یہ دین ایک بہت بڑی عمارت تھی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا دین نازل کرنے کے لیے انبیاء کو اختیار کرتا ہے اپنی وحی نازل کرنے کے لیے انبیاء کو چنتا ہے کوئی بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں, نہیں بن سکتا کوئی ریاض اور عبادت سے نہیں بن سکتا بلکہ یہ صرف محض اللہ کا اختیار ہے نہ تو کوئی علم سے نبی بن سکتا ہے نہ محنت سے نبی بن سکتا ہے نہ عبادت سے نبی بن سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک امی کو ایک انتر کو چن لیتا ہے اور نہ بنا لیتا ہے اس میں علم اور پڑھے لکھے ہونے یا کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبی بنا سکتا ہے اور جس طرح کو اس کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے فطری طور پر کہ وہ نبی بن سکے اسی طریقے سے اپنے دین کو منتقل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اختیار کرے گا جن کے اندر اہلیہ ہو جو دین کو سمجھ سکے جو دین پر عمل کر سکیں اور اسی امانت کے ساتھ دین کو منتقل کر سکیں جس, جس طرح سے دین نازل ہوا ہے فتشب بہو بے اخلاقی و ترقی چاہیے کہ تم ان کے اخلاق اور ان کے طریقوں کو اپناؤ ان کی مشاغت اختیار کرو ان کو ان کو, ان کو اختیار کرو فہوم قانون یہ لوگ پورے طور پر صرط مستقیم پر اور ہدایت مستقیمہ پر قائم تھے محمد بنحم فرماتے ہیں اصول رسول تمسک و بیما کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقتدا و ترک البلاک دیکھ لیں جس مذہب احمد بن حنبل کی بات آئی تھی وہ دیکھ لیجئے کیا ہے فرماتے ہیں فرماتمہ احمد کے ہمارے نزدیک دین کا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عانون کے طریقے کو اختیار کیا جائے صحابہ کی پیروی کی جائے اور بنت کو تخت کر دیا جائے اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا آپ جانتے ہیں اعتقاد میں بھی طریقہ کتاب و سنت تھا اور عمل میں بھی طریقہ فخر بھی طریقہ کتاب و سنت تھا یہی طریقہ احمد بن حمبل کا ہے سنت کے علما اور علماء ہمیشہ نسل نسل صرف صالح کی پیروی ان کی اقتدا ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں اسی طرح اہل سنت کے افراد اپنے دین اور عقائد کے سلسلے میں کتاب اللہ اور صحیح سنن رسول اللہ سے استدال کرتے رہے ہیں اگر کتاب و سنت میں کوئی بات نہیں پاتے تو ان صرف صالحین یعنی صحابہ و طبعین اور اقبال طاوی سے ثابت شدہ اقوال سے استعدال کرتے ہیں جن کی امامت سنت کے سلسلے میں مشہور و معروف ہے امام ابلکیر رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت مستبا کی تصویر میں لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پرمستی پر لکھتے ہیں کہ اس بارے میں لوگوں کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ استوا کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ مستوی ہوا تو اس کا میننگ کیا ہے بہت اقوال ہیں اس سلسلے میں جن کی تفصیل کا موقع نہیں یہاں وہی مذہب اختیار کیا جائے گا جو سلف صالح کا تھا جن میں امام مالک اوزاری سوری لیس بن سعد شافری احمد بن حبل اور اسحاب بن راہ رحم اللہ ہیں تو ان لوگوں کا جو مذہب تھا وہ عید کر کے جائے گا ان کا مذہب کیا تھا کہ استواع کو اللہ کے لیے ثابت مانا جائے گا اور استوار کا اصل میننگ ہے کسی چیز کے اوپر آنا مشتبی ہونا کسی چیز سے اوپر ہونا رہی بات کیفیت हमें تو یہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ اللہ بیٹا جانتا ہے یہ سرف کا, کا, کا موقف ہے ان لوگوں کا اک... اس میں آپ کے تمام اخبار سے جو دلیل لی جا رہی ہے یہ کہ دیکھیں ابن کثیر نے کیا کہا کہ اس مسئلے میں وہی مسلک اور مذہب اختیار کیا جائے گا جو سلف سالح کا تھا. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی صرف سالح کا لفظ امام ابن کثیر استعمال کر چکے ہیں اور نے کثیر کس زمانے کے کس،, کس وقت انتقال ہوا ان کا سات سو چھتر میں ان کا انتقال عمارت ان کثیر کا, کا. سات سو چوہتر میں جس سال ابن حضرت کی پیدائش کی تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہے ابن کثیر نے یہ لفظ سرف صالح استعمال کیا ہے اہم یہ ان تمام مصوص کا مقصد یہ ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ سلفیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں یہاں عرب کے جو منشرفین ہیں دوسرے ملکوں میں عراق میں شام میں مصر میں سوڈان میں یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے یہ سلفیت کا لفظ یہ محمد ابو الوہاب نے شروع کیا ہے یہ وہابی جو تحریک ہے ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ورنہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کی امتدا کی ہوگی اور دینے کے بعد یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ابھی شیخ آپ نقل کریں گے ایک اور بھی علماء ہیں جو پرانے جو اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اہل سنم و جمع کے لیے دیکھیے ابن اب ہے نفیشار ہے تحاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کتاب کی شرح کروں جو امام تحاویہ کا مگن ہے کتاب جو عقید کتاب ہے اس کی عبارتوں کے سلسلے میں سلق کے راستے کی پیروی کروں دیکھیں آپ تو گویا سلخ کا راستہ ایک معروف ہے اور ان کے لفظ سلق استعمال کیا جاتا ہے انہی کے طریقے کو افطار کرتے ہوئے اور انہی کی خوشخوش اچیمی کرتے ہوئے شاید میں ان کی اس کڑی میں شامل ہو جاؤں اور ان کے زمرے میں داخل ہو جاؤں امام صحبی فرمات کی کتاب العلوم الغفار میں اے اللہ کے بندے اگر تم انصاف چاہتا ہے تو قرآن و سنت کے نصوص کے ساتھ ٹھہر جا جہاں پر قرآن کا نسل ٹھہرے جو بات آیت میں کہی جائے جو حدیث میں کہی جائے وہی وہ اختیار کرتا ہے پھر دیکھ کہ صحابہ اور تابع تفصیل نے ان آیات کے سلسلے میں کیا تھا آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ تابل علم تفسیر کے اقوال کو دیکھا جائے اور صلاح کا کون سا مذہب نقل کیا ہے ان لوگوں نے پھر تو یا تو علم کے ساتھ بولے گا یا علم اور بردباری کے ساتھ خاموش رہے گا اہل سنت نے ضرورت محسوس کی کہ وہ سالے کے مذہب کو بیان کریں جن کی اہل سنت ہونے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ ضرورت انہیں اس وقت محسوس ہوئی جب اہل بند و افتراق کا ظہور ہونے لگا اور فرقے اور گروہ وجود میں آ گئے اور اگر یہ وہ گروہ یہ گروہ اور فرقے یہ سمجھنے لگے کہ ہم, ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی فرقے راجیاں ہیں یہ لوگ اپنے اخبار اور افطار کے سلسلے میں کتاب و سنت کی نصوص سے استدال تو کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کیا ہے کہ انہیں اپنی رائے پر ہیں یعنی پہلے بدت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات اپنے عقیدہ اپنے مسئلے اپنے موقف پر قرآن و حدیث کے مجوز کو توڑ مروڑ کر کے فٹ کرتے ہیں پہلے اعتقاد رکھتے ہیں پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں پہلے اپنا موقف بناتے ہیں پھر اس کے بعد حدیثیں فٹ کرتے ہیں اور نہیں وہ تعویل کر ڈالتے ہیں ان کی ٹھیک ہے انہیں ان کے ظاہری مدلول سے پھیرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتنا محبت کے پیروکار ہیں اور عام عوام جو ہوتی ہے لوگوں پر عام لوگوں پر معاملہ مشتبہ اور گڑبڑ ہو جاتا ہے اس وقت لوگوں نے زور محسوس کی کہ سلق کے مذہب کو واضح کیا جائے اسی لیے ایما نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے عقائد کے مسائل سے جو کچھ مطالعہ جو کچھ کیا ہے اور کہا ہے وہ دراصل ان سے پہلے کے عم میں صلاف صحاب و تعبل تبابل کہا ہوا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے برخلاف جو بھی اقوال ہیں وہ ان کے اقوال نہیں ہیں اور جو بھی طریقے ہیں وہ ان سلف کے راستے نہیں بلکہ اہل بدت اور اہل اختلاف کے اقوال اور طریقے ہیں میں مثال بیان کر چکا ہوں کہ اہل بدت جب, جب, جب اپنی بات کہیں گے کہ کون حدیث سے دلیل لے رہے ہیں تو کون فیصلہ کرے گا زید اور ہمارا بکر جب یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ مذہب اور دلی یہ ہے تو کون فیصلہ کرے گا کہ جو ہے آپ کی بات صحیح ہے غلط ہے یہی کام علماء نے کیا اور سلق کے اصول کو سلق کے راستے کو سلف کے اقوال کو سلق کے منحص کو بیان کر کے بتایا اس سے ہماری بات غلط ہے کیونکہ صحابہ اور صابین کے طریقے خلاف ہے سمجھ والی بات یہ نہیں آئی سلق کی طرف انتظار اور سلفی لقب بستر کرنے کا جواز اب میں جلد جلدی پڑھ لوں چاہیے یہ بات بار بار مقرر ہو رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ شاء اللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اجتباع یا وہ نہیں آئے گی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس سلف کی دعوت یا سلفیت کی دعوت دراصل صحیح اسلام خالص سندر اور اس اسلام کی طرف لوٹانے کی دعوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اور جسے صحابہ اکرام نے آب حسم سے حاصل کیا تھا تو پھر یہ بات شیک و شبہ سے برادہ ہو جاتی ہے کہ یہی دعوت دعوت حق ہے اور اس کی طرف نسبت کرنا برحق ہے جو یہ بات واضح ہو گئی کہ سلفیت دراصل صحیح خالص اسلام کی دعوت ہے اور صحابۂ اکرام کے طریقے کی دعوت ہے تو پھر یہ کے نام رکھنا بھی صحیح ہے اور اس کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر کے سلقی کہنا بھی ٹھیک ہے برحق ہے ٹھیک ہے اہم میں سنت کا سنت کو اختیار کرنے سرکتے طریقے اور ان کی منت کی طرف لوٹنے اور ان کی پیروی کی دعوت دینے کے سلسلے میں بڑا زبردست اثر اور کردار رہا ہے انہی اہم مام سی مام میں اہل سنت الجمال امام احمد بن حمبل امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ امام ابو بکر محمد بن حسین عجری امام عبداللہ بن ابو ابو عبداللہ بن بکا ابو قبری اور امام ابو القاسم اسماحیل بن محمد اسمہان اقباب السنہ اور اللہ ہیں ان کے بعد شہم السلام دہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت کو قائم کیا سرح کے طریقے کو ثابت کیا اور بتلایا کہ صرف کا طریقہ کیا تھا جتنے بھی اما کا ذکر ہوا ان کی مستقل کتابیں ہیں امام احمد کی کتاب سننا ہے امام ابکر ابن خدیمہ کتاب التوحید الطحین وہی سباد الجل ہے امام ابکر ابن محمد بن حسین کی کتاب الشریعہ ہے اور امام ابد ابن ابر کی کتاب ہے البانا البانا القبرہ ہے اور ابو القاسم اقوام و سنسبانی کتاب الما ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں عقیدے میں انہوں نے لکھی ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں عقیدے کی کتابوں میں سنت کا طریقہ سلق کا طریقہ باقاعدہ سلق کے ذریعے ان کے سے نقل کر کے پیش کیا ہے کہ ان کا منہ جو عقیدہ کیا تھا ان کے بعد شیخ الزام تہمیہ ان کے شاہ جمع کے قیم پھر شیخ الاسلام محمد بحاب رحمد اللہ اور ان کے بعد ایم داغت ایمت العوت انہیں کھایا تھا دعوت وہ علماء جو سعودی عرب کے علماء ہیں جو امام محمد الوہب شہب کے بعد سے آج تک جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو این میں دعوت کھایا ہے دعوت التوی کے عینما تو جن کی کوششوں نے گزرتے زمانے کے ساتھ اس سلسی فکر و رجحان کو جلا بخشا بخش دین و عقید ایک میں جس کا سچمہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور صرف صاحب و تعبین کا طریقہ ہے اور جس نے ہر اس بدعی رو اور بہاؤ کو روکا جو ان بنیادوں سے باہر رونما ہوا تھا اس بات کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم صرف کی طرف نسبت اور سلفی لقبا کرنے کا جواب فرماتے ہیں شیخ السلام محمد امام احمد بن عبد الحلن فرماتے ہیں وہ شخص قابل عیب زمین ہی یعنی اس شخص کو ماحروم قرار نہیں دیا جائے گا جو سلف کے مذہب کا اظہار کرے اس کی طرف اپنی نسبت کرے اور خود کو اس, م... اس سے منسوب کرے تو منسوخ کرے گا تو کیا کہے گا, کہے گا تو اس پر کوئی عیب زلی نہیں کی جائے گی بلکہ ایسے شخص کی طرف سے اس نسبت کو قبول کرنا واجب ہے اس لیے کہ سنح کا مذہب حق ہے حق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا امام سمعانی جن کا انتقال پانچ سو باسٹھ میں ہے اور انتقال کب ہے سات سو اٹھائیس میں آپ دیکھیں دیکھئے سے پہلے ہیں امام سباہانی فرماتے ہیں سلفی سین اور لام کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ اور آخر ہے فرمائے یہ سلس کی طرح نسبت ہے اور اس کا مطلب جیسا کہ میں نے ان سے سنا ہے مذہب کے سلق کے مذہب کو اختیار کرنا ہے تو دیکھیں امام سباہانی نے سلف کے مذہب اور سلفی کا لفظ استعمال کیا جب تیمے سے پہلے ٹھیک ہے امام ابن رحمہ اللہ جن کی کتاب النحای سے غریب الحدیث ہے ان کی بات 630 میں ہو رہی ہے ابیہ چھ سو میں پیدا ہوئے ہیں ابیا چھ سو میں پیدا ہوئے ہیں اور ابن چھ ایمی 630 میں انتقال کروا رہے ہیں امام سبہانی کے گزشتہ کلام کے بعد لکھتے ہیں کہتے ہیں اس نسبت کے ساتھ ایک جماعت مشہور و معروف ہے یعنی سلفی لفظ کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ ایک جماعت مشہور و معروف ہے ابن تعمیہ نے اپنی بعض تصنیفات میں ان لوگوں کے لیے صلطی کا لقب استعمال کیا ہے جو اللہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے صلطی کا لقب جو اللہ تعالیٰ کی فوقیت یا عرش کے اوپر ہونے آسمان کے اوپر ہونے کی صفت کے سلسلے میں سلط کے قول کے قائل ہیں امام ذہبی جن کا انتخاب سات سو اڑتالیس میں وہ امام ابن تعمیہ کے شاید اور ان کے ساتھ میں ہے में و عالم البلا بھی لکھتے ہیں کسی ایک عالم کے بارے میں حافظ یعنی حدیث حافظ کے لیے جس بات کی ضرورت ہے نہیں کسی بندے کے لیے نہیں بلکہ جس حافظ ہونے کے لیے حدیث کا حافظ ہونے کے لیے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ پرہیزگار ہو وہ زہین ہو اور سلقی ہو یعنی سلق کے طریقے پر قائم ہو ہی وہ حافظ حدیث و محدث بنے گا ورنہ نہیں تلا تعالیٰ جو محدثین ہیں وہ سلقی ہوا کرتے ہیں اسی طرح امام زہبی امام داقبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں امام داقنی کے بارے میں جو بہت بڑے محدث ہیں یہ آدمی کبھی علم کلام میں داخل نہیں ہوا یعنی علم کلام مطلب منصف اور فلسفے کا علم اس نے حاصل کبھی نہیں کیا اور نہ بحث و جدال میں پڑا نہ مناظرہ بازی میں پڑھا وہ سلطی تھے امام دار کو اتنی تھے یہ کس نے کہا امام دہبی نے کہا تو یہ ہو گئے پرانے علماء جن جنہوں نے لفظ صلفی اور مذہب سلف یہ استعمال کیا ہے موجودہ دور میں اس سلسلت اس لفب کا استعمال ان علماء اور الفاظل نے کیا ہے جو سنت کی پیروی اور اس کے دفاع کے سلسلے مشہور ہیں شیخ عبد الرحمان الم شیخ عبد الرحمان و کون تھے یہ ہاں تنگیل ہی ہے اور کیا تھا ان کے ساتھ خاص بات یہ یمنی تھے اور پچیس سال سے بعض پندرہ سال مجھے یاد آ رہا ہے خیر ہو سکتا ہے لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ پندرہ سال شیخ رہے ہیں عبد الرحمان المعلمی یہ یمن کے تھے اور بہت بڑے مقدے سے موجودہ زمانے کے انہوں نے ہندوستان میں حیدرآباد میں ایک لمبا وقت گزارا پندرہ سے بیس سے پچیس سال تقریباً اور ہندوستان کو اچھی طرح قریب سے دیکھا اور ہندوستان میں انہوں نے حدیث کو پڑھا پڑھایا اور اس میں جو جامعہ عثمانیہ دایا کے عثمانیہ جو ان کی اس یونیورسٹی میں وہاں پر وہ کافی زمانے تک عرصے دراز تک ہار رہے اور اس کے بعد مولوی صاحب مکہ آ گئے تھے مکے میں رہا کرتے تھے میں ان کے بہت سارے خطوط ہیں جس میں انہوں نے انڈیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے وہاں کے حالات کے بارے میں لکھا ہے بہت کچھ اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں آئے وہ لکھتے ہیں وہاں کے متعلق اور شیخ کے خطوط بھی اور شہر کی جو کتابیں سب چھپ چکی ہیں فی تحقیق کے ساتھ میں جو بھی آپ سمجھیں انہوں نے لکھا ہے انڈیا میں تو حیدرآباد کے, کے ہی جی. میں نے لکھا ہوگا اس لیے اظہار پر وہیں پڑھے جی اچھا تو عبد الرحمان ملمی اپنی کتاب میں اور شیخ شیخیز بن باز نے اپنی کتاب تمبیات ہم علما محمد علی السلام جی کی سفت اللہ میں ان الفاظ کو اور اس نسبت کو لکھا ہے یعنی سلفی لفظ کو سلفی مذہب کے متعلق چیزوں کو نیت یہ تو موجودہ کے ہیں مکے میں رہتے تھے مالکی یہ اشری ہیں ان کی کتاب ہے تفصیر سفلۃ التفاثیر سخل التفاثہ نہیں شیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ سوال کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں جو اپنے آپ کو سلفی اور اصری کہتا ہے کیا کہ یہ تذکیہ نہیں ہے اپنے آپ کا فرمایا اگر سچ کچھ وہ سلفی یا اصری ہے حقیقت میں کوئی ظاہر الباطنا تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ سلف کہا کرتے تھے فلین السلقی فلین السری فلان شخص سلفی ہے فلان فلاں ہے یہ ضروری تذکیہ ہے ایسا تذکیہ جس کا اظہار ضروری ہے بتانا اپنے آپ کو کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمیں تمیوس چاہیے اہل بدت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ضروری ہے اسی طرح شیخ علامہ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتصر العلوم میں جو کہ الرول الغفار زہبی کی کتاب کا اختصار کیا انہوں نے اس میں شرح تحفیہ کے مقدمے میں اور ان کی کئی کتابیں شرح عقیر تحفیہ کو مقدمہ لکھا ہے انہوں نے شیخ نے اور اب تبسل کتابیں کتابوں میں اس لقب کا استعمال کیا ہے سلق اور شرحیہ علامہ سارے بن فوزان الفظان حافظ اللہ سے سوال کرے گا سلفیت کیا ہے کیا سلفی منہج اپنانا اور اس اختیار کرنا واجب ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا سلفیت جو ہے وہ عقیدہ فہم اور سلوک و عمل میں سلف یعنی صحابہ داوئی اور قرون مفضلہ کی منہج پر چلنا ہے اور مسلمان پر اس منہج کو اختیار کرنا لازم ہے ٹھیک ہے ان ہم زمانہ علماء میں ایک نام شیخ علی بن ناصر فقی کا بھی نام ہے جنہوں نے اپنی کتاب الفتح المبین علی نقد کتاب میں اس لقب اور نسبت کا استعمال کیا ہے یہ اور ان جیسے دیگر علما وق صلفی لقب استعمال کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اس نسبت سے مقصود وہ لوگ ہیں ان سلفی سے جو سلف کے منہج اور طریقے پر چلتے ہیں بعض جدید قلم کاروں نے جنہوں نے مذاہب اسلامیہ کے متعلق کتابیں لکھی ہیں سلفیوں کو گزشتہ آئمہ کی پیروی کرنے والی ایک ممتاز جماعت اور طبقہ شمار کیا ہے جن میں محمد ابو زہرہ مصری ہیں مصطفیٰ شکاہ ہیں محمد بن سعید بوتی وغیرہ ہیں ان لوگوں نے سلفیت کو ایک ممتاز اور علاحدہ جماعت شمار کیا ہے جو اسلام سے معروف ہوئی ان لوگوں نے اس جماعت کے جاری رہنے کے تاریخی ارتقاء و تسلسل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے ان کے مطابق یہ امام احمد بن حمبل کے مدرسے فکر کا امتداد اور تسلسل ہے جس کی تجدید امام ابن تعمیو اور امام محمد الوہاب کے ذریعے ہوئی ان لوگوں کا خیال ہے کہ سرفیوں نے اس لقب کا استعمال خود اپنے لیے کیا ہے ان میں سے بعض جیسے کہ محمد بن سعید رمضان البوطی ان کا پورا نام محمد بن سعید رمضان البوطی ہے انہوں نے سرحدی مذہب کو بس ایک, زم ایک زمانی عرصہ اور پیریڈ قرار دیا نہ کہ ایک اسلامی مذہب اور مطلب ان کی کتاب بھی ہے اسکلفیہ فترہ زمانیہ مذہب, مذہب محمد بن سعید رمضان البوطی اصل میں یہ شام کے ایک عالم تھی اور ویسے تو یہ ماتوردی تھے اور سلفیوں کے بہت سخت ترین دشمن تھے بہرحال لیکن ایک بہرحال عالم دین تھے لیکن ابھی جب سے یہ بشار اسد کے خلاف حالات شروع ہوئے تو سن دو ہزار کے آخر آخر میں شہر کو جو ہے جس مسجد میں خطبہ یا پھر درخت گئے رہے تھے اس مسجد میں بم بلاش کر کے شہر کو مار دیا گیا میں کہ یہ عالم تھے بہرحال جنہوں نے مارا وہ تو یہ اس کے اس کے ہی لوگ تھے بشار کے گنڈے تھے تو میں کہ تو محمد سعید رمضان مودی یہ مطلب معاصر لوگوں میں سے ابھی دو تین چار سال پہلے ان, کا, ان, ان, ان, ان کو قتل کر دیا گیا اس مسجد کو اٹھا دیا گیا دورہ بند ڈال کر کے اس میں تو انہوں نے کہا کہ یہ سلفیت جو ہے ایک خاص زمانے کی چیز جو, جو بات تھوڑی دیر پہلے بول تھی وہ پھر سے آ گئی کہ سلفیت ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک خاص زمانے کا پیریڈ کے وقت میں یہ چیز ظاہر ہوئی تھی بھی ختم ہو گئی انہوں نے یہ کہا نی کتاب بھی ہے سلسلے میں. تو بحرال یہ بات غلط ہے ہم نے پیچھے ثابت کر دیا یہ غلط بات غلط ہے بلکہ یہ ایک موسلسل ایک چلی آنے والی ایک جماعت ہے جس کا نام سلفیت ہے بحرال سلفی لقب کا استعمال سلفی مذہب کی طرف لوٹنے کی دعوت دینے والوں نے خود اپنے لیے کیا ہو یا دوسروں نے انہیں اس لقب سے ملقب کیا ہو یہ بات طے شدہ ہے کہ متقدمین ایم اہل سنت میں سے اور ان کے منہج مسئلے پر چلنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی آج تک اس لقب کے استعمال پر نقیر اور اعتراض نہیں کیا اس لطف اختیار کرنے کے جائز ہونے کے سلسلے میں سب سے کمتر درجے کی جو بات کہہ سکتی وہ یہ کہ یہ ایک اصطلاح ہے اور اصطلاح میں کوئی مظاہرہ نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ مسلسل اب تک ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سلف اور سلفیت سلفیت کا مقصد سلفیت کی تعریف سلفیت لفظ کو اپنانا اپنے آپ کو سلفی کہنا یہی بات چل رہی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں یہ آج کی پیداوار ہے یا پرانی پیداوار ہے یہ کن علماء نے بات اس لفظ کو استعمال کے یہ سارا تسلسل انہوں نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے لہذا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی آپ نے اپنا نام اپنا لیا ہے خود سے اور خود سے ایسے نام رکھنا صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے تو دلیلیں آ کہ یہ ہم نے نہیں اپنا ہے بلکہ پرانے زمانے سے علماء اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم بالکل نیچے اتر کے آ جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی دیکھیے یہ اپنے اپنے الفاظ ہیں اپنے اپنے نام ہیں کوئی بھی اپنے آپ کوئی نام دے سکتا کم سے کم تو اتنا ماننا پڑے گا آپ کو کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو جو اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک نام دیا ہے اور ہر بندہ اپنا کوئی نام رکھ سکتا ہے تو ہم نے اپنا نام سال ہی رکھ لیا اور ہم اپنی اصطلاح میں کوئی مزاحفہ نہیں امریکہ لام مشاہد اطل اصطلاح یہ ایک اصطلاح نام ہے اور ہمارے ہمارا اپنا ایک رجسٹرڈ نام ہے لہذا اس کی کوئی اس کی وہ نہیں ہے مضاحتہ نہیں اعتبار تو حقائق کا ہوتا ہے اور کہانی کا ہوتا ہے الفاظ و القاب کا نہیں ہے ہم نے لقب بھگ گرجت سرزی رکھ لیا ہے لیکن ہم عمل تو اسلام پر کر رہے ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں پورے اسلام کی اور اس اسلام کی جو اللہ اللہ کے نبی لے کے آئے تھے جس کو صحابہ نے اپلائی کیا تھا تو ہم جب اس کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ ہمارے اس مقصد کو دیکھیں جو ہم جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں جو ہمارا منہج ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے نہ کہ لفظ کا اعتبار کریں لفظوں کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ معانی کا اعتبار ہوتا ہے اور حقائق کا اعتبار ہوتا ہے پیچھے وہ مہانی گزر چکے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ اس لکب سے مخصوص وہ لوگ ہیں جو سرکشال کے منہ پر چلنے والے اور ان تجرف کی پیروی کرنے والے ہیں اس طرح سلفی کہلانے اور اہل سن کہلانے کے درمیان ادنا اور معمولی فرق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ ब्रेक ले लो भाई पानी का नहीं कहते लेकिन उनकी मिलती है भाई देखिए आपने जो सवाल किया था वो तो एक मतलब आम सवाल था پھر آپ نے اس کی تفصیل کر دی ڈاکٹر صاحب سے تو دونوں پر ٹھیک ہے عام سوال جب تک ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سلفی نہ کہے لیکن سلفیت پر عمل کرتا ہو اور اس کی دعوت دیتا ہو اسی منحص پر قائم ہو اور وہ اپنے آپ کا نام نہ لیتا ہو اب اس میں ابتدائی طور پہ اطلاع تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نام رکھنے کا تو کوئی واجبی فرض تو نہیں آیا قرآن و حدیث میں کہ بھائی یہی نام رکھنا ہے اپنے آپ کا ٹھیک نہیں تو یہ نام رکھنا تو ضروری نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے یا اہل سننے والی کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ اپنے آپ کو اہل الاثر کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ کوئی بھی نام نہیں لینا چاہتا تو اب یہاں اعتراض یہ آئے گا کہ یہ اپنے آپ کو کوئی نام نہ لینا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ دیکھا جائے گا بچا او مقصد انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی دعوت کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام ظاہر کر کے لوگوں کو پرگشتانی کرنا چاہتا ہے اور یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا واقعہ ہے اپنے انڈیا کے کسی عالم کا غالبا مولانا زکریا صاحب جو فضائل احمال کے مصنف ہیں ان کا واقعہ ہے کہ وہ شیخ محمد ربد الوہاب رحمۃ اللہ کو کافی پورا بھلا کہتے تھے کیونکہ یہ لوگ تو ویسے بھی یہاں آج شیخ, شیخ مولانا جو ہیں حسین مدنی وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں شہاد الصافی وغیرہ میں کھل کر کے انہوں نے سختی کے ساتھ مذمت کی شیخ محمد الرحاب کی تو ان لوگوں نے بہت زیادہ بدنام کر رکھا تھا اور بہت برائیاں کرتے تھے ان کی تو ایک مرتبہ کوئی یہاں سے عالم ایک زمانہ تھا کہ انڈیا میں یہاں کے لوگ جایا کرتے تھے علم حدیث سیکھنے کے لیے شیخ میاں مزید السلم مجید دہلی کی درس میں تو اور ان کے بعد بھی ان سے پہلے بھی علم حدیث ہندوستان ہی میں پڑھایا جاتا تھا شہب اللہ کے زمانے سے تو اب ایک مرتبہ کوئی عالم یہاں سے گئے کوئی شخص یہاں سے گئے انڈیا اور وہ اتفاق سے ان کے درس میں ان کی مسجدیں پہنچ گئے اب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ بنائی کر رہی شیخ محمد اللہ کی انہوں نے کیا کیا کتاب التوحید جو شیخ کی کتاب ہے مشہور کتاب التوحید شیخ توحید شہر کی اس کتاب وہ ان کے پاس تھی انہوں نے اس کتاب کا پہلا وار اس پہ نام ہوتا مصنف کا یہ اور آپ پھاڑ دیے اور پھاڑنے کے بعد وہ کتاب ان کو دی بڑا ہی ایک سادہ انداز کا شیخ بھی میرے پاس کتاب ہے ذرا آپ پڑھتے مجھے بتائیے کہ یہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں اس سے اس کو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں اس میں صحیح باتیں کہ نہیں آپ تھوڑا بتا دیجیے مجھے پڑھ کے بولے ٹھیک ہے اب انہوں نے دو تین دن میں اس کو پڑھا تو اس کے بعد کہ بہت اچھی کتاب ہے یہ تو خالص اسلام کی دعوت ہے خالص قرآن حدیث کو مبنی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کسی کی کتاب بولیں مجھے نہیں پتا کس کتاب یہ شیخ محمد کی کتاب ہے تب جا کر کے شیخ کا نظریہ بدلا اب یہ بات میں نے ابتدان بہت زمانے سے ہمارے مشائق بیان کرتے رہے ہیں اس واقعے کو ہم نے شروع سے تو یہ جانا تھا کہ کسی ایک عالم کا ذکر تھا لیکن ابھی چند دنوں پہلے کسی ہمارے ساتھی نے اس نام کے ابہام کو دور کیا ہے کہ اس سے مراد شیخ شیخ العدیث مولانا محمد زکریہ کاندروی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے تو خیر وہ ہو یا کوئی بھی عالم ہو ہمارے نا کے ایک عالم تھے انہوں نے جو ہے جب کتاب ال توحید پر نام نہیں پایا تو اس کو پورا پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی تعریف کی اور جب بتایا گیا کہ یہ کتاب شیخ محمد بن الرحاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو ان کا نظر مکمل بدل گیا کہ نہیں ہے تو بندہ ایسی بات کہتا تھا کہ بالکل بھی غلط ہے ان کے بارے میں اسی بات سوچنا یہ تو خالد اسلام کی دعوت ہے لہٰذا ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض اساتذہ نے ایک واقعہ اور بیان کیا بولے کہ جی بولیں جی, جی. متداب سے مشہور ہے है یہ اگر ہم نے ابھی بات نہیں کرا گیا سعودی عرب کو عروج ملا ہے ہو سکتا مم ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ سمدھن سابت نہیں ہے اچھا جی اچھا ممکن ہے ایک واقعہ اور میں سنا آپ کو ہمارے ایک شہر سنا رہے تھے کہ یہ زمانہ سال پہلے کی بات ہے 20 پچیس سال پہلے کی کہ کوئی مولوسا آئے انڈیا سے یا پاکستان سے اور آ کر کے وہ کسی سے بڑ گئے اور بات چیت ان لگی ابیا کے بارے میں سب الفاظ اور اب تعینہ کی بہت برائی کرنے لگ گئے ہیں کہ میں تحمیہ ایسے ہیں ویسے ہیں اور بہت زیادہ وہ تھے تفرق تھا ان کے یہاں شیڈولس تھا یہ وہ اور ایسے مسائل میں جن پہ اجماع ہے ان ان میں کلام کرتے تھے اس طرح سے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ جو یہاں پر جامعہ پھر تحرا سے جامعہ لے آیا گیا کوئی لے کے آ گیا تو جامعہ میں جن شیخ سے مناقبی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے بے تین کوئی کتاب پڑھی ہے بولے نہیں جب بے تین کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تو آپ کیسے بے دینیا کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں تو بولے آپ ایک کام کیجئے آپ کی میں ہر بات مانگ لوں گا جو آپ بے دینیا کا الزام لگا رہے ہیں بس ایک کام کیجیے آپ یہ کتاب لے جائیے بے تین کی اور اس کو پڑھ کے آئیے تو دو تین چار کتابیں ان کو دے دی آپ ان کو پڑھیے اور آئندہ سال اگر آپ آ سکیں یا دو چار سال جب بھی آئیں حج پہ, پہ یا عمرے پہ تو آپ جلدی پہ بتائیے کیا ہوا تو میں کہیں وہ گئے انہوں نے پھر ایک دو سال میں جب وہ لوٹ کیا تو ان کا پورا نظریہ بنا چکا یہ ہمارے مشاہد بیان کرتے ہیں اس طرح کے واقعات بغیر کسی نام کی تصریح کے تو ہو سکتا ہے کوئی واقعہ اس طرح کا انڈیا میں ہوا بھی ہو اور نہ بھی ہوا ہو تو یہ بات لیکن عقل اور فطرت کی بالکل مطابق ہے کہ جب آپ کسی انسان سے ناراض ہوں گے تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے بات سننا تو بہت دور کی بات ہے لیکن جب آپ کو اگر کوئی انسان مان لیجیے فون کے ذریعے آج کے زمانے میں کچھ بات بول دے اور نام نہ بتائے کہ میں کون ہوں تو آپ اس کی بات سن لیں گے اور اگر نام بول کر کے کہ آپ سنیں بھی چاہیں گے اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا نام سلفی ایل اس وجہ سے نہیں کہنا چاہتا کسی خاص ماحول میں کسی محلے کسی علاقے میں تاکہ وہ چھپ کر کے کام کریں اور لوگوں کو اپنی طرف لے آئے تو کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھیے کیونکہ اس میں مسلحت اسلام کی اور شریعت کی اور مذہب کی مسلحت ہے اور لوگوں کو برگشتہ ہونے سے رکنے کی مسلحت ہے لیکن اگر کوئی اس وجہ سے نہیں منسوخ کرتا اپنے آپ کو کہ وہ سمجھتا کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے یہ اس طرح کے نام رکھنا غلط ہے تو یہ موقف اس کا ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ علماء کے اور اہل وسلم الجماعت کے اجماع کے خلاف ورزی ہے کیونکہ اہل وسلم الجماع نے ہمیشہ سے اپنا نام رکھا ہے اور اپنے نام کو تمیز کے طور پہ اہل بدت سے ممتاز کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لقب اختیار کیا ہے ایسے انسان کے منہج میں عقیدے میں خلل ہے کہیں نہ کہیں اگر وہ اس وجہ سے نہیں اپنے نام لینا چاہتا हा? تو ایسی بات ورنہ اگر وہ مسئلے کے لیے نہیں کرنا جا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں جی جی ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف تھا وہ مسئلہ دوسرا ہے اصل میں انہوں نے اہل حدیث سلفیت کو بھی انہوں نے پہلے سلفیت اور حدیث کو الگ الگ کرار دیا پھر سلقیت میں مختلف وجہات نظر قرار دی اختلاف ہیں حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور دوسری چیزیں انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کو بھی استعمال کرنا نیچا اچھا اس کے بعد انہوں نے جو انداز بتایا ہے حقیقت یہ ہے یہ انداز دہلی عدیضوں کا نہیں ہے یہ منت دل عدیشوں کا نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث ماں ختم ہو ارے بھائی قرآن اور صحیح حدیث تو دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے اور سارے سرکوں میں قرآن و حدیث کیا خبر قرآن اور صحیح حدیث نہیں مانتے ہیں موضلہ بھی اس بات کو مانتے ہیں قرآن کو اور حدیثوں کو مان لیتے ہیں جو جو ان کے مطابق ہوتی ہیں دنیا کا ہر انسان مسلمان قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتا آج کے زمانے میں جماعت اسلامی کی مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے ہو, وہ کیسے ہوتی معلوم ہے تفسیر کے مدرس آتا ہے قرآن لے کر کے اور ساتھ میں ڈکشنری لے کے آتا ہے ٹھیک ہے عربی زبان کی ڈکشنری قاموس معجم اردو سے عربی سے اردو یا انگلش عربی سے عربی والی جو ڈکشنریاں ہیں اور کیا کہتا ہے کہ پڑھی آئے وقت سبیل امن انامبے مسئلہ تو دیکھو وقت کا میننگ کیا ہے ڈکشنری کھولو سبیل کا میننگ کیا ہے ڈکشنری کھولو انامبا کا میننگ کیا ہے ڈکشنری کھولو سمجھ آ بات بات ختم کمپلیٹ مک کرو آ تو قرآن کو اگر آپ اس طرح سے سمجھیں گے اور یہی طریقے سے تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان کا طریقہ ان کے چینل پہ جو قرآن سکھانے کے طریقے ہیں جو پرسنٹیج کے حساب سے قرآن سکھاتے ہیں نا کہ یہ لفظ سیکھ لیا آپ نے تو اتنے پرسینٹ قرآن سیکھ لیا है? تو گویا یہ طریقے سے نقصان یہ ہے کہ ایک لفظ کا میننگ آپ نے سیکھ لیا تو گویا اتنا قرآن آپ کو آ تو گویا اب آپ قرآن کو سمجھنے کے قابل بن گئے جب آپ ہمیں سلف طریقے سلف کی قید نہیں لگائیں گے تو ہر انسان قرآن اور حدیث کو مانے گا اپنی مرضی سے اور میں آپ کو مثال دے دوں ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک فتوی کی ہے ان کے ایک جواب کی ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا بلکہ میں نے کبھی اس کو غالباً فیس بک پہ بھی شیئر کیا تھا اس نقطہ کو ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اہل جنت جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور جہنمی جو کفار ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ مسئلہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا چلو خیر باز نے سنا اکثر نہیں سنا تو پھر گویا جنتی ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو گئے ان کی صفت میں صفت خلود آ گیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ٹھیک اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے جو ابد العابدین اضل سے ہے ابکر رہے گا تو گویا جنتی اور جہنمی اللہ تعالی کی صفت خلود میں شریک ہوئے اس صفت میں شریک ہو گئے جب اللہ بھی ہمیشہ رہے گا تو جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک پائے گا کہ نہیں پائے گا اب اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا کیا دیا ڈاکٹر صاحب نے جواب یہ دیا کہ بھائی हमेशा ہمیشہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمیش بغیر کسی لمیٹریشن کے بغیر کسی انتہا کے ہمیشہ میں انسانوں کے لیے دنیا کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ جب تک یہ ٹائم ہے یعنی جب تک دنیا قائم ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ رہے دنیا میں اس کا مطلب نہیں تو کہ ہمیشہ دنیا رہے گی دنیا کبھی کبھی تو ختم ہوگی نا قائم آئے گی اسی طریقے سے جب تک جنت اور جہنم قائم ہیں تب تک یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ جواب ہے ڈاکٹر صاحب کا مطلب کیا سمجھایا آپ کو اس سے جنب جنب یعنی جب جنت جہنم ختم ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے یہ تو مطلب ہوا. یہ عین جہمیہ کا مذہب ہے جہم بن سمان کا مذہب یہی ہے کہ جنت اور جہنم ایک زمانے کے بعد خانہ ہو جائیں گی اب ڈار صاحب نے یہ جواب کہاں چلا کے دیا آپ اس صرف اپنی عقل سے سوچ کے اس وقت فورن کے فوراً موقف کو پر قابو پانے کے لیے سوچا کہ بھئی اللہ کے برابر کیسے نہیں ہو سکتا اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ارے اللہ کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا کسی <San> بھی صفت میں نہیں ہو سکتا اللہ کے بنا تو پھر کیسے کا کی جواب دے گا یہی جواب ہے دنیا پر قید کر لیا انہوں نے کہ جس طرح دنیا میں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کرے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہے آپ کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ رہے تو کب تک رہے گی جب تک دنیا رہے گی یہی جواب دے دیا انہوں نے ایک کے موجود ہے باقاعدہ ویڈیو اور آواز کے ساتھ ٹھیک اب آپ دیکھیں انہوں نے اگر یہاں پہ سلف کے طریقے کو اپنایا ہوتا صحابہ تابعین تبئی سڑک کے سمجھا ہوتا جو انہوں نے جو ان کا مذہب ہے تو اس مذہب میں کبھی یہ نہیں ہے تو مراد یہ کہ یہاں پہ انہوں نے جہمیا کے مذہب کو اپنایا نہیں جان بوجھ کر وہ تو خود سے اپنی طور پہ نکل آیا ہو گئی یہ ایک مطلب ہے کیا کہا کہتے ہیں اس کو ایک اتفاق ہے کوئی ہو گئی اب کو یہ نہ کہے میری طرف منسوخ کر دینا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب اور جہمی کہا حفظ اللہ تو مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا وہ جب عقل سے دیا تو جہمیا اور محتضہ تو عقل والے ہی لوگ ہیں تو مواقع تو ہو جائے گی تو مراد یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا آسانی سے دیا جا سکتا تھا مختصر جواب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ لوگ بھی خالدین رہیں گے ہمیشہ میں تو ان کا خلود تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا اور اللہ کا خلوط اس کا ذاتی خلو ہے <متحدث> ایک طرف تو وہ تو آخر ٹھیک ہے لیکن کفت خلود میں نہ برابر کے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا خلود اس کا اپنا ہے ذاتی ہے جبکہ ان کا خلود مخلوق ہے دیا ہوا ہے جب تک جو اللہ نے ان کو دیا اگر اللہ نہ دیتا تو ان کو خلود نہیں ملتا والی السلام تو مراد یہ ہے کہ ان کا خلود عطائی ہے اللہ کا خلود ذاتی ہے بات ختم ہو گئی مجھ سے کچھ نہیں ہے جی اور پھر خلود کی کیفیت میں ہی فرق ہے بندوں کے خلود کی کیفیت الگ ہے اللہ کے خلود کی کیفیت الگ ہے جی تو بہرحال <تصفح> بہت سے طریقوں جب دیکھ مراد یہ ہے کہ جب انسان قرآن اور شہی حدیث یا قرآن و حدیث یہ تو لفظ پہ ڈاکٹر نے ماشاء اللہ مشہور کر دیا بہت زیادہ کہ قرآن و حدیث سیدی قرآن و حدیث سے کہا تھا تو سیدی ہی مراد ہوتی ہے مراد نہیں ہوتی تو قرآن و حدیث پر جو بندہ عمل کرنے کی بات کرے گا صرف یہ کی مذہب نہیں ہے یہ اہل حدیث کا مذہب نہیں ہے اہل حدیث کا مذہب قرآن و حدیث کے ساتھ سلف صالحین بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے اختلاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا بتائیے آپ کس کی عقل کو کس کے علم کو دوسرے کے علم پر توقع دی جائے گی لہذا ہمارے درمیان اختلاف کو رفع کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم قرآن و حدیث کو صلاح صالح کے طریقے پر سمجھیں ڈاکٹر صاحب جس طریقے کو رواج دیتے ہیں حالانکہ ان کے سارے مسائل تقریبا 99% پرسینٹ مسائل میں کہوں گا اہل دیس کے مسئلے کے مطابق ہوتے ہیں ماشاء کچھ ہی مسائل میں کہیں کہیں مطلب ہو جاتا ہے لیکن معافق مسئلہ معافت سب نہیں ہوتی معافت تو کہنا میں جس طرح انہوں نے اگر جہمیت سے کو جہمی نہیں کہیں گے ویسے اگر ایل اے سے معلوم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اہل عدیس کے مسلق یا منحج کو اپنا لے ٹھیک ہے وہ ان کے ذہن میں ہوگا لیکن جو لفظ وہ دہراتے ہیں اس لفظ سے بے اہل عدیس کا مسلط کی ترجمانی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا مسلک میں حالانکہ وہ سلمہ ہی سے استفادہ کرتے ہیں ان کے یہاں جامع اسلامیہ کے متحدین ہی کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو لفظ وہ دہراتے ہیں اسٹیج پر وہ لفظ مسل کے اہل حدیث مسل کے اسلح کی ترجمانی نہیں کرتا ہے مکمل طور سے ٹھیک ہے اور بہت لوگ ہیں امام زہابی کے بعد تو امام ابلی کفیر ہے نا دیکھیے امام زہابی کے انتقال کب ہے اور امام سفتاری کا گیارہ میں ہے ہاں سات, سا سات سو اڑتالیس میں اور امام ابن کثیر 774 میں ہے چلے اب یہ دلیلیں دے رہے ہیں اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ سلف کے مذہب کو ماننا واجب ہے ضروری ہے اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرمایہ وقت طبی صدیل امن انا بے ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے رجوع کرنے والے صحابہ ہیں لہذا سلف کی اتباع ضروری ہے دوسری ہے رسول تبین وہ شخص جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا غیر رسبی اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلے گا نو ما تولا ہم اسے اسی طرح متوجہ کر دیں گے جس طرح وہ جا رہا ہے وہ نسلی جہنم اور جہنم میں ڈال دیں گے بس آپ مسیح اور بوری پہنچنے کی جگہ ہے اب دیکھیں رسول سے مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور پھر مخالفت کرنے کے بعد وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا دیکھیں گویا رسول کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑنا دونوں برابر ایک ہی ہے تو گویا مومنوں کے راستے پہ چلنا ضروری ہے تو مومنوں کا راستہ سب سے پہلے کون سے مومن ہیں شہبا لہٰذا سلف کے راستے پہ چلنا ضروری ہے قرآن کی دلیل اس بات کی وہ کر رہی ہے یہ بس ثابت اللہ ملک گزر چکی ہے آئے پیچھے کہ احسان کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو اب مہاجر انسار میں سب پک والے تھے اسلام کی طرف اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے ان کی اچھی طرح سے اتباع کی اللہ سب سے راضی ہو گیا گویا سابقین اولین صحابہ اکرام کے بعد ولہجنت میں العمسان یہ قابلی امراد نہیں ہے اس سے بلکہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے کی اچھی طریقے سے اتباع کریں وہ سب اس میں داخل ہیں اور اللہ ان سب سے راضی ہو جائے گا حدیث میں آتا کہ مَن يَعش مِنكُم تم میں جو شخص زندہ رہے گا میرے بعد وہ دیکھے گا بہت سارا اختلاف تو پھر کیا کرنا فلیکم بے سنتی لہذا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا وہ سنت الخلفائے راشدین اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اب تو والے بل نبالغ دانتوں سے پکڑ لینا وہ المود اور نئے نئے معاملہ نئی نئی چیزوں سے بدعتوں سے بچنا کل و حضرت ہر بدعت گمراہی اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدت زلالت گمراہی ہے لہذا اس کے اندر بھی تاخیر کی گئی کہ میری سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا پھر فرمایا خیر اللہ سے کرنی سم سم لگنی سب سے بہتر لوگ میرے زمع میرا زمع جب جس میں میں ہوں اللہ <سؤال> فرمایا میرے بعد ہیں ان کے بعد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ سب سے بہتر ہیں تو ان کی اتباع بھی ضروری ہے پھر ابن مسود نے کہا اچھا بھی پیروی کرو صحابہ کیونکہ ابن مسعود صحابی ہے تو کرما اتبعو بھی پیروی کرو ابتداع نہ کرو بداطیں نہ نکالو سکتھی تم تمہارے لیے دین کے معاملے میں کفایت آ چکی ہے اور, اور یہ تمہارے لیے کافی ہے جو آ, آ چکا ہے اور نب تدی ہم پیروی کرتے ہیں ابتدا کرتے ہیں شروعات نہیں کرتے ہر چیز کو شروع سے نہیں کرتے پہلے نہیں کرتے بلکہ جو پہلے ہو چکا ہے اسی کو پیچھے پیچھے کرتے ہیں وہ ولا نب اور ہم ابتدا کرتے ہیں اور ابتدا یعنی بدت نہیں نکالتے ولن بل اثار <بِالْأَفَار> اور جب تک ہم اثر اور حدیث کو تھامے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ہر نہیں ہوں گے امام حضرت عبید بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیکم تم راستہ صحابہ تابعین جو صحابہ کا راستہ ہے اور سنت ہے جو طریقہ ہے اس کو لازم پکڑ لو فی النبی ذكر من خشت ابداً اس لیے جو بندہ بھی سنت اور طریقے کو اختیار کر کے رحمان کو یاد کرے گا اور اس کی آنکھیں اللہ کی خشیت سے بہن پڑے گی تو اسے آگ کبھی نہیں چھو سکتی و ان نقت سبھی علم سننا خیر امن اشتہاد ان کی سب خلاف سبيل اور سنت اور خیر کے میں میانہ رضی اختیار کرنا میانہ رضی کے ساتھ چلنا اختلاف اور بدد کی راہ میں کوشش اور محنت کرنے سے بہتر ہے ابو العالیہ فرماتے ہیں علیکم بالعمر الاول اللذی کانو علیہ قبل آئی تفرقو پہلے عمر کو لازم پکڑ لو جس پر لوگ اختلاف سے پہلے تھے امام اوزعی فرماتے ہیں اس بر نفس کا علی السنہ اپنے آپ کو سننہ پر جمائے رکھو وقف حیث وقت القوم اور وحی جمع جمع جمع رک جاؤ جہا جماعت صحاب وہی وہ کہو جو انہوں نے کہا وہ کف اما گفت ہو اور ان باتوں سے باز رہو جن سے وہ لوگ باز رہے بس لوگ سبھی لا سال آپ لیجئے امام فرماتے ہیں کہ اپنے صالح کے راستے پر چلو قیم نہ ہوں ایسا او کیا میں تو جو, جو باتیں ان کے لیے کافی ہو گئیں تمہارے لیے بھی کافی ہو جائیں گی لہذا نئی نئی باتوں کے پیچھے مت پڑھو امام اوزاری مسجد فرماتے ہیں علی کا وہی مفاد کرناس سڑک کے آسار کو لازم پکڑ لو درجے تمہیں لوگ دھکار دیں ع آرا امجال اور عام لوگوں کے لوگوں کی بال کے لوگوں کی آرا اور ان کی باتوں سے اقلی باتوں سے بچو و ان زخر کا بال قور چاہے وہ ان کی باتیں کتنی خوش نما طریقے سے پیش کر کے خود خوشنما انداز میں پیش کریں امام احمد فرماتے ہیں اصول مکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ودام و تقربہ کہ ہمارے نزدیک دین کا اصول یہ ہے کہ صاحب اکرام کے طریقے گرفتار کیا جائے ان کی پیروی کی جائے اور بلاٹ کو ترک کر دیا جائے اسی طرح علماء ہر دور میں نسل در نسل سلف صالح کی اتباع ان کی پیروی ان کے راستے کو اپنانے اور ان کے منہج اور نقش کو اسکار کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں میرے خیال سے چلو ابھی یہاں سے ان شاء میں آدی ہو گئی کوئی استخصار کر سکتے ہیں چاہے تو پیش کرتے دن کا دل ہے سر کے علم دین حاصل کرنے میں جو پاس کا جو رہا ہے کی تعلیم کے سلسلے میں پردھان منتری جی کو بہت بھی